الحمد اللہ نے سبان مجید فرقان اپنا ذکر کرنے کا طریقہ کار بتایا ہے ود قربا کا فی نفسی کا تذر و خیفاطََ و دونل جہری اپنے رب کا ذکر کر فی نفسی کا اپنے دل میں تجرب آج بھی ان کے ساری کے ساتھ اللہ تعالی کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے وادری من القل اور اونچی آواز نکالے بغیر بلغو بل آ سال صبح و شام یعنی اللہ سبحانہ ہوا تھا کا ذکر تجر و آجری ان کے ساری کے ساتھ اور اونچی آواز نکالے بغیر کرنا ہے ایسے ہی دعا کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ادر کن تجر و خفیہ اپنے رب سے دعا کرو رب کو پکارو تجروں کے ساتھ آجزی انکشاری کے, کے ساتھ اور خفیا تن پکارو تو دعا بھی خفیہ تن اور ذکر بھی دون الجہری من القول تو اصول اور قانون عمومی یہی ہے کہ کوئی بھی دعا یا کوئی بھی ذکر با آوازیں بلند نہیں کیا جائے گا کوئی ذکر اونچی آواز سے نہیں کرنا دعا بھی اونچی آواز میں نہیں مانگنی کیونکہ اونچی آواز سے دعا مانگنے والا خفیہ نہیں رہتا چپکے چپ کے دعا مانگنی ہے ایسے ہی ہاتھ اگر بندہ اٹھائے دعا کرنے کے لیے پھر بھی وہ خفیہ نہیں رہتا اللہ نے رکم دیا ہے اجرو ربا کن تو ذرا رب سے دعا کرو تو کے ساتھ اور خفیہ تن کرو تو جن جن موقعوں پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ موقع مستثنا ہیں شریعت نے اجازت دے دی ہے ان موقعوں پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں گے باقی کسی بھی موقع پر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے بلکہ ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کی جائے گی اسی طرح جو دع باز بلند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی اجازت دی ہے وہ دو آئے بآباد بلند کی جائیں گی باقی دو آئیں کف سر دل میں کی جائیں گی ایسے ہی جو اذکار اونچی آواز سے کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ اذکار اونچی آواز میں کیے جائیں گے باقی سارے ذکر خفیہ تن کیے جائیں گے دو نل جاہری منل قول اونچی آواز نکالے بغیر کیے جائیں گے اب مثال کے طور پہ نماز ہے اکیلا آدمی ہے منفرد اس نے ساری نماز پڑھنی ہے سر کچھ بھی اونچی نہیں کہے گا ثابت نہیں مقتدی وہ آمین بآواز بلند کہے گا جب امام وزالین کہ دے بل کے فوراً بعد آمین اونچی آواز سے کہنا وہ ثابت ہے مقتدی اونچی کہے گا باقی سارا کچھ مقتدی سرن کہے گا کیونکہ اللہ تعالی نے اونچی آواز سے دعا مانگنا اونچی آواز سے ذکر کرنا منع کر دیا بس امام دعیا کلمات والی آیات تلاوت کرتا ہے تو مقتدی آمین کہہ سکتے ہیں پیچھے لیکن اونچی آواز سے نہیں سررن دل کے اندر جہرن آمین نہیں کہیں گے جیسے سورہ کی آخری آیات ہیں ایسے ہی تسبیح والی آیات سب ہسبارت اللہ وغیرہ مقتدی سننے والا سبحان ربی العلیٰ کہہ سکتا ہے لیکن جہرن نہیں کہے گا جہرن کہنا ثابت نہیں آیت تسبیح پر سبحان اللہ کہنا دعا والی آیات پر دعا مانگنا یہ ثابت ہے لیکن مقتدی کے لیے جہرن یہ کلمات کہنا یہ ثابت نہیں سرن دل کے اندر یہ کہے امام تقبیرات اونچی آواز سے کہے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام سورہ فاتحہ اور اس کے بعد والی سورت اونچی آباد سے پڑے یہ ثابت ہے مقتدی اس میں سے کچھ بھی اونچا نہیں کریں گے سمیع اللہ علیہ حمیدہ امام اونچی کی سے کہے سلام ان کی سے پھیرے امام یہ سارے کام ثابت شدہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مستثنا ہے باقی کاموں پر وہی حکم لگے گا جو اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں اصول اور قاعدہ مقرر کیا ہے کہ ذکر دون دونل من القول اونچی آواز نکالے بغیر دعا خوفی آتا ہے تو کچھ لوگ نواز میں اذکار کرتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں لیکن اونچی آواز سے اتنی اس کے ساتھ والا وہ سن لیتا ہے یہ جہر ہے ایسا جہر درست نہیں شرن کہے کسی کو پتہ ہی نہ چلے خاموشی کے ساتھ ذکر کریں یہ طریقہ کار ہے دعا مانگنے اور ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے رما لیا